سیدی و شریم ہے مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب عبد اللہ کے شاہ مجھ کو جینے کا سہارا مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے ج کو جینے کا کہا چاہیے چیز کو جینے کا تمہار چاہیے غم تمہارا دل ہمارے چیے مجھ کو جی نے کہا چیری پت کا کتنا چار کا چاہیے کلام بد کو پکارا چاہیے جی نے کہا اللہ کا سہارا ان کے غم کا سہارا زندگی کا سہارا صرف اور صرف اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کا غم بس اور کچھ نہیں ہے سوائے مجھ کو ہی نے کا جانے غم تم دل ہم تمہ چنی سر کا نظر جب انسان کو ہو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے زیر و زبر کرتے ہیں اس کے حالات کو ان پر وہ صبر کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ جو ہی حالات مجھ پر آ رہے ہیں میرے محبوب حقیقی کی طرف سے ہیں اور میرے فائدے ہی کے لیے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کرتا ہے اس فنائیت کی برکت سے اس کو اللہ کا وہ قر نصیب ہوتا ہے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں اللہ کا قرض خاص اس کو نصیب ہوتا ہے اب اتنی دور کیوں بیٹھے پیچھے بیٹھنے کو گائے کوئی بیٹھنے کر رہے سر جی مزاق کرتے ہیں آپ کو بھی سبزی لگ رہی ہے آپ ٹھیک ہے آپ کیوں تین دور بیٹے پکڑی تکلیف جانا تھوڑی مشکل ہے ایسا کر چینج کرو کیا ہے کیا ر دینے کے لیے لگایا تکلیف کیا کریں بند کر دو اس کو پتا نہیں بس بند نہیں کرو مجھے تو ہے مل مجھے تو پان ہے جل موں کا نظارہ چاہیے بے کے لئے تمہارا دل آپ پر ہر دم پتا ہو میری جان آپ میری جان آپ میری جان دست و شاجمل ماں یعنی اللہ تعالیٰ اپنا دست کرم ہماری جانب پڑھائی دست و شاجم بیل ماں سر کو تیرا میرے سر کو تیرا سوداچنی غلط بک شا نی رے نمت بک شا جان afsar e khata durusta ko afsar e khata durusta ko دی میرے سر کو تیرا کو دے میرے سر ایک تو اچھا گرمی ہو لگتا ہے تمار سلوار والے تھوڑا سا اور پھر میں تو نہیں محبت کا غم جو ہے جن, جن لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے ان کو جو غم آتے ہیں ان کے کے وہ بھی خوشی ہوتے ہیں کیا عجیب غم ہے اور جن کو یہ غم حاصل ہو جاتا ہے غم کو دنیا کی کسی بلکہ کائنات کی کسی دولت کے بس اس کو, کو فروغ نہیں کرتے ایک بزرگ کا واقعہ رب نے لکھا ہے کہ جا رہے تھے کہ شہر کی طرف دیکھا کہ دن کے وقت شہر کے دروازے بند ہیں تو ہے پوچھا کہ کی کیا معاملہ ہے تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ کا بال گم ہو گیا ہے اس لیے دروازے بند کر دیے اب بلا دروازے شہر کے بند کرنے سے بال ہاتھ کے گاؤں میں ہوتا ہے تو دل میں آیا کہ یا اللہ ہاتھ کی عجیب کام ہے ایسے بے وقوف کو بادشاہت دے دی اور ہم جو آپ کی دولت دیے بیٹھے ہیں تو ہم فقیر ہیں گوریئر پہ بیٹھتے ہیں چٹنی روٹی کھاتے تو الزام ہوا کہ اچھا اگر کہ ہم تمہاری یہ دولت لے کر بادشاہت دے دیں تو فوراً میں گر گئے تو میں مجھے اسی حال میں آپ محبوب ہیں یہ اللہ کی قرب کی دولت اور اللہ کی چاہ کی دولت اور اللہ کی محبت کا غم یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب بننایا اور اس کی قدر نصیب نمازِ بننا جماعت کی عاشقانہ حکمت مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے اے خدا عاشقوں کا نظارہ نہیں دے فرمایا کہ اگر تنہائی اور خلوت میں اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت اور کی یاد زیادہ پسند ہوتی تو جماعت کی نماز واجب نہ ہوتی ہر آدمی کو کہا جاتا کہ تنہائی میں الگ الگ مسلے بچھا کر سجدے میں پڑے رہو لیکن فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو ورکی ہوئی علماء نے لکھا ہے کہ ایسی آیت سے علما نے لکھا ہے کہ اسی آیت سے جماعت کا وجود ثابت ہوتا ہے معلوم ہوا کہ تنہائی میں نفس عبادات تو کرو مگر فرض نماز جماعت سے پڑھو یعنی عاشقوں کے ساتھ رہو پانچوں اور عاشقوں کی ملاقات واضح ہے اور جمعے کے دن اور زیادہ عاشقوں سے ملو کیونکہ کہ جامع مسجد میں عاشقوں کا استعمال زیادہ ہوگا اور پھر عید اور بقرعید میں اور زیادہ عاشقوں سے ملو اور حج کرنے جاؤ کہ بین الاقوامی عاشقوں کی ایک بہت بڑی تعداد سے ملا عاشقوں کے بغیر عاشق کا جینا محال ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب تک دنیا میں رہنا کونو ما صادقین رہنا خاجین سے مراد متفق ہیں ادا کا لگی نفد افو اور ادا کامل اور متفق کلی متصابی ہیں ایک ہی چیز ہے تو سوال یہ ہے کہ جب سادر سے متفق مراد ہے تو پھر متفق کیوں نازل نہیں کیا ساجد کیوں نازل کیا تاکہ معلوم ہو کہ سازف سے تقویٰ مراد ہے جس کا تقویٰ سچا ہو بناوٹی نہ ہو یعنی جو نفس کی حرام خواہش اور ناجائز مطالبے کو کچل دیتا ہو اور اللہ کو راضی رکھتا ہو وہ منتفق ہے پر جو نے صادق ہے وہی متفق ہے اور جو نفس کا غلام ہے وہ ہرگز منتفی نہیں کیونکہ وہ میں صادق نہیں بس نفس کے غلام نہ بنو بلکہ نفس پر غالب رہو اللہ تعالیٰ نے جب تک دنیا میں زندہ رکھا ہے تو کونوں اور کا حکم دیا ہے کہ صادقین کے ساتھ رہ یہ ترجمہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا ہے ایک دو دن کے لیے جا کر کسی بزرگ سے مل, مل آنا کافی نہیں بلکہ ان کے ساتھ رہ پڑھو اللہ معلوم سید محمود بغیر رحمتہ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے تو یعنی اتنا ساتھ رہو کہ تم بھی اس شہر کی طرح ہو جاؤ اس کا تقویٰ تمہارے اندر منتقل ہو جائے اس کے آنسو تمہارے آنسو ہو جائے اس کی آ تمہاری آ ہو, ہو جائے یہ کنو ماس خالقین ایک دو دن کی ملاقات کا نام نہیں اللہ والوں کے ساتھ مسلسل رابطے کا نام ہے ان کے ساتھ اتنا رہو ملت رکھو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ تم بھی انہی جیسے اللہ والے ہو جاؤ یہ خالت حجی میں بھی آیا ہے احادی کے تصور میں حکیم مجدد مجفل مولانا شفیع صاحب تانوی نے عظیم نقل کی ہے ساحل العلما علماء سے مسئلے پوچھا کرو ان سے دین کے بارے میں سوال کیا کرو ورنہ گبراہ ہو جاؤ گے یعنی جو بڑے دوہرے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھا کرو ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ اور خالد الحکمات جو بزرگان دین ہیں ان سے غلط ملط رکھو حکمار سے مراد اہل خبار اور خوفیہ کران کہ اصل حکیم ہوئی ہے ان سے خوب گول میں جاؤ ان کی خدمت میں رہ پڑو ان کی میت اختیار کرو تاکہ ان کے اعمال و اخلاق تمہارے اندر آ جائیں آنسو کا یوں بیانے محبت دبا پر تو ہے اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے کتنا رونا مانگا ہے اے دریا اش کے من پریاح ہوتے اے کاش کے میرے آنسو ہو جاتے بتائیے کوئی انتہا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں رونے کی یہ شروعات مولانا رومی کے اشعار ہیں وہ بھی اور اللہ والوں کے جو بھی اشعار ہوتے ہیں ہمارے حضرت کا اشیر یہ سب احادی سے پاک قرآن پاک اور سے مختلف ہوتے ہیں ان کے جو مضامین ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے ہی مضامین ہوتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہ حد زیادہ برسنے والی آنکھیں اللہ تعالیٰ مجھ کو عطا فرما دے اے دریلا عش کے مند دریا ہوتے اے کاش کے میرے آنسو دریا ہو جاتے بتائیے کوئی انتہا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں رونے کی اے دریا عشق من دریا ہوتے اے کاش کہ میرے آنسو دریا ہو جاتے سارے دلبرے بھرے تھے تاکہ میں کے دریا کو اس محبوب حقیقی پر قربان کر دے گا اللہ تعالیٰ علیکم صحیح کرنا السلام علیکم <سلام> ورحمۃ <سلام> اللہ <سلام> <سلام> وبرکاتہ